وہی غلوف کہ جو محبت کا غلوف تھا جس نے شرک کی بدترین صورت اختیار کروا لی خدا کا بیٹا قرار دے دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہی غلوف محبت کا حضرت علی کو خدا بنا دینے والے پیدا ہو گئے وہی غلوف ان نیتوں میں عبادات میں نتیجہ کیا نکلتا ہے جو اہم تربات ہے وہ رہ جاتی ہے اقامت دیر کے جد جہد کے لیے تو اب کوئی جذبہ رہا ہی نہیں سارا جذبہ جو ہے ان نوافل میں ان مستحبات میں ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں پوری اسٹیم جو جنریٹ ہوئی تھی یوز ہو گئی خرچ ہو گیا سارا جذبہ آگے نہیں بڑھے گا لہذا شیطان یہاں داؤ لگاتا ہے پھندے لگاتا ہے اس میں پھساؤ مست رکھو ذکر و فکرے صبح آئی ہی میں اسے پختہ تر کر دو مزاج خان کا میں اسے تاکہ اس سے آگے کی سوچ ہی نہ آئے یہ ہے کہ جس کا صد باب ہو رہا اس حدیث سے کاربو و سد جو آہدم من کمبے کالو والا ان کا یا سورندہ کالا والا انا اللہ یہ تغمدنی ربی برحمتی من ہو فضمن ہاں میں بھی نجات محض اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں پاؤں گا جب تک کہ پرور مجھے ڈھاپ نہ لے اپنے فضل و رحمت سے اب آگے چلیے اس حصے میں ایک اہم مضمون ہے فرشتوں کا نزول تنزل علیہ اللہ تخاف والا تاظلو اب شروع مل یہ فرشتوں کا نزول جو ہے اس کے بارے میں ایک بات نوٹ کر لیجئے ایک بات تو اس میں متفق علئے ہے اجماعی ہے کوئی اختلاف نہیں اور بہت سے لوگوں کا تجربہ ہے بہت سے نیک لوگوں کے انتقال کے وقت کی یہ, کی یہ خبر بہت تباتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے کہ جب عالم نذا کی کیفیت ہوتی تھی تو کہتے تھے ہٹ جاؤ راستہ دو معلوم ہوتا تھا انہیں کوئی نظر آ رہے ہیں کوئی نورانی ہستیاں ہیں جو آ رہی ہیں جن کا استقبال وہ کرنا چاہتا ہے یہاں جو عالم نذا میں گرفتار ہے کوئی ہے جس کو اس نے دیکھا ہے کوئی آیا ہے تو نزول جو ہے فرشتوں کا عند الموت یہ تو متفقہ ہے موت کے قریب فرشتوں کا نزول ہوا کہ استقبال کرنے کے لیے آئیں گے عالم خلق سے عالم امر کی شے عالم امر کو لوٹ رہی ہے اس عالم امر ہی کے کارندے آ رہے ہیں فرشتے کون ہیں عالم امر کے کارندے ہیں وہ آ رہے ہیں استقبال کے لیے تو یہ تتنزلوا علیہم تو اللہ تخافوا ولا تحظن اب خوشیاں منائیے خوشخبری حاصل کیجئے آپ کی سختی کے دن گئے آپ کے تکالیف کے دن گئے آپ کے لیے جو کوف تھی دنیا میں اب اس کا سلسلہ منقطع ہوا اب بشارتے ہی بشارتے ہیں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں فراح ال وراحان ان وجنت نئی اس میں تو کوئی چونکہ اختلاف نہیں اور جیسا کہ میں نے ارض کیا بہت سے لوگوں کے بارے میں یہ چیزیں واقعاتی انداز میں بھی ہمیں ملتی ہیں اس میں تو کسی اختلاف کی گنجائش نہیں البتہ دوسرا معاملہ یہ ہے دوسرا مسئلہ یا دوسرا معاملہ دوران حیات دنیاوی بھی, بھی یہ نزول ہوتا رہتا ہے اس میں کچھ لوگوں کو ذرا اشکال ہوگا لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ قرآن سے حدیث سے اس قدر ثابت شدہ شہر جس کا انکار کرنا جو ہے وہی جو ریشنلزم ہے وہ نائنٹینتھ سینچری سائنٹیفک ریشنلزم جو موجودات کو ماننے سے انکار کرتا ہے جو مادے اور مادے کی تاثیرات جو ہے اس پر اس کا یقین کامل قائم تھا وہ ریشنلزم بچے کچھ اثرات اس کے اب بھی چلے آ رہے ہیں جیسے گائیٹن صاحب کہہ گئے اس سال ہمارے ہاں کہ مغرب میں بھی اکثر لوگ ابھی اسی فضا میں سانس لے رہے ہیں وہی نیوٹونین ایرا جو ہے فزکس کا ابھی اسی میں جی رہے ہیں وہی ان کی بھی سوچ ہے یہ آئنسٹائن کے تصورات اور یہ فزکس کے اعلی نظریات جو اب سامنے آئے ہیں کہ وہاں بھی اکثر و بیشتر لوگوں کو معلوم نہیں اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اس کو ذرا مانتے ہوئے طبیعت جو ہے وہ ابراتی ہے کہ کیا دوران حیات دنیا میں بھی, بھی فرشتے ناگری ہوتے ہیں میری رائے اس کے بارے میں پازیٹولی یہ ہے کہ نازل ہوتے ہیں اس کا ثبوت سورہ انفال اور سورہ آل عمران میں دو جگہ پر فرشتوں کا نزول مسلمانوں کی مدد کے لیے قطعی سے ثابت غزوہ بدر میں فرشتے آئے غزوہ عہد میں فرشتے آئے اور یہ دو آیتیں جو ہیں نوٹ کر لیجئے سورہ انفال کی آیت نمبر دس ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو چھبیس یہ جوڑا بھی ایک مثال ہے قرآن مجید میں سصول کا کہ اہم مضمون قرآن مجید میں کم سے کم دو مرتبہ ضرور آئے گا اور تھوڑا سا لفظی فرق کر دیا جائے گا تاکہ منوٹنی نہ رہے تنوع ہو فطرت انسانی کو تنوع زیادہ پسند ہے منوٹمی سے طبیعت گھبراتی ہے انسان بور ہو جاتا اب آپ دیکھیے اس کی مثال سورہ انفال سورہ آل عمران سورہ انفال کی عیت نمبر دس آل عمران کی آیت نمبر ایک دونوں جگہ پر فرمایا وما جالح اللہ ہوشرا ولے تتمین بے ہی کلو دوسری جگہ فرمایا وما جاللہ ہولہ بشرا ولے تتمئین کلو بکم بے ہی بلے تتمین بے ایک میں کلو پہلے آ گیا بے ہی بعد میں آ گیا ایک میں بے ہی پہلے آ گیا کلو بعد میں آ گیا بے نہیں وہی مظم ومن نَصْرُ إِلَّا اللہ من عِنْدِ عند یہ الفاظ بھی جو کے تو البتہ سورہ الفال میں فرمایا ان اللہ عزیز الحکیم سورہ عل عمران میں ومن نصر اللہ بن عند عزیز الحکیم یہ لفظ فرق لیکن دونوں جگہ پر آپ کو معلوم ہے فرشتوں کا نزول ہوا اور انہوں نے امداد کی قدو عذاب میں تو یہاں تک آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار کھول چکے تھے جب حضرت جبرائیل آئے ہیں اور ہتھیار باندھے ہوئے ہیں انہوں نے عرض کیا ہے کہ حضور آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے ہتھیار کھول دی ہے ہم نے تو ابھی ہتھیار نہیں کھولے اللہ کا حکم ہے کہ ابھی یہ بنو قریدا کی گوشماری کرنی ہے انہیں سزا دینی ہے انہوں نے جو غداری کی ہے وعدہ خلافی کی ہے اس کی سزا دینی ہے لہٰذا حضور نے حکم دیا کہ فورن جو ہے سب کے سب لوگ جو ہے وہ چلے بنو قردہ کی طرف تو فرشتوں کا رضور ایسے نسو سے پٹری جاتے ثابت سورہ مجادلہ میں جہاں حزب اللہ کا تذکرہ ہے وائیدن اللہ تعید فرماتا رہتا ہے جو حزب اللہ میں شامل ہوں جو اس کے سپاہی بن گئے ہو جو اس کے فوجدار بن گئے ہو جن کی زندگی کا مقصد ہو اللہ کے حدود کی حفاظت ولحا فضون حدود اللہ مرول ابل معروف و ناہن المکر و حا اللہ الحدود جو یہ کام کریں گے جو ہزب اللہ بنیں گے جو شیطان کی جماعت سے ٹکرائیں گے ان کو تائید ہوتی رہتی روحم بن اسی طریقے سے خود اس آیت میں جو موجود ہے نہن اولیا کم فل حیاتی دنیا ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا کی زندگی میں اگر موت کے وقت یہ بات کہی جائے تب بھی اس کا مفہوم ہے کہ ہم ہی تمہارے ساتھی رہے دنیا کی زندگی میں لیکن یہ بات جو ہے موت کے وقت کہنا اتنا معنی خیز نہیں ہے جتنا کہ حیات دنیاوی کے دوران جب آپ کشمکش میں مبتلا ہیں جب کشاکش میں ہیں جب مسائب میں ہیں اس وقت کوئی تھکی دے کہ گھبراؤ نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں تب تو کوئی بات ہوئی لیکن یہ ہے کہ اگر بعد میں بتائے کہ گھبراؤ نہیں, نہیں تمہارے لیے کوئی گھبراہٹ کا موقع نہیں تھا اس لیے کہ ہم تمہارے ساتھ تھے تو یہ در حقیقت اس اعتبار سے اتنی بامانی بات نہیں بنتی اگرچہ یہ آج جو ختم ہوتی ہے جس کے اندر کہ فرمایا گیا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نہن اولیا کم فی الحیات دنیا وفیل آخر ولکم فیحا ماتی انفسکم و لکم فیحا ماتدع نود الم غفور الرحیم بلکہ اس سے پہلے کے الفاظ نوٹ کیجیے وہ ابشرو مل جنت النتی کن تم تو اس کا ترجمہ میں نے کیا ہے کن تم تو جس کا کہ تم سے وعدہ کیا جاتا رہا اس میں اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ موت کے وقت کی گفتگو ہے تو موت کے وقت کی گفتگو تو ظاہر ہے ثابت ہے وجمہ الے ہے اس پر اجماع ہے اس پہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں لیکن حیات دنیا میں کے دوران بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے چاہے ان کی بات ان کانوں سے ہم نہ سنے وہ صرف ایک سکینت بن کر ہمارے قلب کے اوپر نازل ہو جائے جیسے کہ اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں درس قرآن ہو رہا ہے حدیثیں صحیح ہے مستند ہے مجتماع قوم فی بیت ان اللہ ہے کتاب اللہ ہے وہ اعتدار اصو ہوں اللہ نزلط عالیہ ہم السکینہ و غصیت حمر حفت کا جب بھی کہیں کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کا ایک تو قطعی مفہوم ہے کسی مسجد میں لیکن اکثر جو ہے محقطین محدثین ان کے نزدیک کوئی بھی گھر ہو جہاں پر کہ کوئی بھی مقام ہو جہاں اس کام کے لیے لوگ جمع ہو جائیں عموم جو ہے وہ یہاں پیش نظر ہے اصل ہے وہ کام کام کیا ہے اللہ کی کتاب کو پڑھنا اور آپس میں سمجھنا سمجھانا جہاں کہیں میں یہ کام ہوگا ان پر رحمت کا نزول ہوگا غصیت ہم رحمت انہیں ڈھانپ لے گی سکینت نازل ہوگی فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیں گے تو تک نزل الملائکہ اب اس کو صرف موت کے وقت کے ساتھ خاص کر دینا میرے نزدیک وہ درست نہیں ہے ولہ عالم اب آگے چلیے اس حصے کا ایک اور اہم مضمون ہے لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا فی <تدعون> تمہارے لیے ہے وہاں وہ سب کچھ جس کا اشتہا ہے تمہارے جیوں میں تمہارے نفوس میں تشتہی یہ اشتہا کا لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں کبھی آپ کسی سے کہتے ہیں پڑھے لکھے آدمی سے کھانے کے لیے اشتہا نہیں ہے اشتہا اگرچہ لفظ جو ہے اس کا مادہ تو سہمت ہے شہوت کا لفظ ہمارے ہاں عام طور پر صرف مستعمل ہے جنسی شہوت کے لیے حقیقت میں نفس کے سارے تقاضے جو ہیں وہ شہوت ہیں پیٹ کھانے کو مانگتا یہ بھی اشتہا ہے یہ بھی ایک شہوت ہے جس کو فرائیڈ نے کہا ہے اڈ یا لبیڈو جو بھی نفس کے تقاضے ہیں اس نفس کے اندر سے جو تقاضے ابھرتے ہیں پرزرویشن آف دی سیلف کے لیے پرزرویشن آف دی اسپیشیز کے لیے بقائے ذات اور بقائے نسل کے لیے جو تقاضے نفس کے اندر سے ابھرتے ہیں چاہے وہ کھانے کے ہو پینے کے ہو وہ جنسی خواہش ہو وہ سب شہوت ہے تو فرمایا وہاں سب کچھ ہے تمہارے لیے جس کی اشتہا تمہارے نفوس کے اندر ہے ہم نے ڈالی ہے یہ نفوس ہم نے پیدا کیے ہم جانتے ہیں کہ ان نفوس میں کن کن چیزوں کی خواہش اور اشتہا ہے وہ ساری تسکین کا سامان ان تمام تقاضوں کی بھرپور تسکین کا سامان اس جنت میں فراہم کر دیا گیا ہے یہ بات بھی بعض حضرات کو جو نسبتاً زیادہ شعور کے اعتبار سے ذرا اپر لیول پر ہوتے ہیں ذرا کھلتی ہے یہ کیا قرآن مجید میں ہور و قصور کا تسکرہ ہو رہا ہے اور کھانے پینے کی نعمتوں کا تسکرہ ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ تو بڑے انسان کے بڑے سفلی تقاضے ہیں بڑے ادنا تقاضے ہیں یہ تو نفس کے تقاضے ہیں تو بعض اوقات طبیعت جو ہے منقبض ہوتی ہے اور میں نے بارہ یہ بات کی اب بھی یاد آ گئی ہے تو بیان کر رہا ہوں خود میری یہ کیفیت رہی ہے بہت عرصے تک غزے بسر کرتا تھا جب قرآن مجید کے ان مقامات سے گزرتا تھا تو غزے بسر کر کے ذہن گزر جاتا تھا یعنی بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ کیا ذکر ہو رہا ہے ہوروں کا اور کچھ اور ان کی پھر ان کی رنگت ان کی آنکھیں ایسی خوبصورت ہوں گی اور ان کے وہ جو بھی ساری تفاصی جانے کی ضرورت نہیں ہے تو طبیعت میں کچھ انقبا سا ہوتا تھا اب میں نہیں کہہ سکتا یہ تو میرا تجربہ ہے جب پہلی مرتبہ میں نے جو شیخ القرا تھے محمود خلیل حسری ان کی تلاوت کا ریکارڈ سنا ہے سورہ رحمان کا اور سورہ رحمان ان میں سے جن میں میں غزے بسر کر کے گزرتا تھا اس کے تیسرے رکوع میں سے پھر کچھ سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ کا مجھ پر خاص فضل ہوا یہ تو کراچی میں وہ کہیں آئے تھے 54 میں صدر ناصر صاحب جب آئے تھے دورے پر پاکستان کے یا تو 58 ہے یا 54 ہے اس وقت آئے تھے شیخ محمود خلیل حسری ان کے ساتھ اس وقت انہوں نے جن صورتوں کی تلاوت کراچی میں کی تھی ان میں سے سورہ رحمان بھی تھی پھر بہت عرصے کے بعد لاہور میں بھی آئے ہیں جامعہ رشید جامعہ اشرفیہ میں ان کے ایک محفل اعتراض ہوئی وہاں سورہ واقعہ اور سورہ واقعہ میں بھی وہی مضامین ہیں وہ تو دونوں سورتیں جو ہے جڑواں ہیں ایک ہی مضمون ہے دونوں میں تو غزل بسر کرتا تھا میں لیکن یہ کراف سننے کے بعد معلوم ہوا کہ کوئی جالا سا تھا دل کے اوپر سے کوئی حجاب تھا جو اتر گیا کوئی اقلی توجہ میرے پاس نہیں اور میں تو اس واقعے کو اپنے تجربے کو بیان کیا کرتا ہوں کہ حسن کراف جو ہے قرآن مجید کی اس کی اپنی تاثیر معنی جو اس کے ہیں مطالب جو اس کے ہیں ان سے ہٹ کر اس کا جو سوتی آہنگ ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک ملکوتی غنا رکھا ہے یہ ڈیوائن میوزک جو اس کے اندر ہے اس کی اپنی تاثیر ہے انڈیپینڈنٹ آف میننگز ان کے معنی سے بالکل جدا اور آزاد اس کی ایک تاثیر ہے اس کا مجھے ذاتی تجربہ ہوا ہے بارہا میں نے پہلے بھی ارض کی آج بھی ارض کر دیا ہے بہرحال لیکن اس کی پھر اقلی توجہ بھی سامنے آ گئی اور یہ اسی وقت آئی جبکہ کل پر سے حجاب اتر گیا بڑا پیارا جملہ ہے مولانا محمد منظور نمانی صاحب کا تبھی انہوں نے کہا تھا کسی کہ ایک معاملے میں اصل تبدیلی تو دل کی تبدیلی ہوتی ہے دماغ تو کرائے کا وکیل ہے جو دلائی فراہم کر دیتا ہے وکیل کا کام کیا ہے کسی مقدمے کا مدعا ہی چلا جائے اس کے حق میں دلائی نکال دے گا اگر اسی مقدمے کا مدعا لے اس کے پاس آ گیا ہوتا اس کے لیے دلائی کے امبار لگا دے گا تو وکیل کا کام تو یہ جو پیسے دے جو فیس دے وہ اپنے حق میں دلائی جو ہے اس سے اس دل کی ہوتی تو میرا بھی یہ تجربہ بھی ہے اس کا جب دل پر سے وہ غبار اتر گیا تو عقلی توجی بھی سامنے آ گئی ورنہ یہ کہ جب تک وہ دل پر غبار تھا وہ عقلی توجی جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی تھی اور توجی کیا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے خالص ملک بات ہے سد فیصد درست اس دنیا میں اللہ کا ایک بندہ اپنے نفس کے تقاضوں کی لگام کھینچ کر رکھتا ہے نفس چاہتا ہے یہ شے مجھے حاصل ہو جائے آپ کہتے نہیں حرام ہے آپ نے ڈینائی کیا اس کو روک دیا اس کو آپ نے اس کی لگام کھینچی وہ نہن نفسان ال اما من خواب مقام اور اب ہی و نہن نفسان ہوا خواہش کو آپ نے تھاما آپ بھی حرام خوریاں کریں اللّہ تلّے ہو جائیں گے ایک شخص رشوت نہیں لے رہا روکھی سوکھی کھلا رہا ہے اپنے بچوں کو اس کے دل پر بیت رہی ہے جو بیت رہی ہے اسے معلوم ہے کہ میں بھی رشوت اگر لوں تو انہیں میں پراٹھے بھی کھلا سکتا ہوں اور انہیں حلوے مانڈے کھلا سکتا ہوں لیکن نہیں روک رہا ہے اپنے آپ کو کہ حرام میں سودی کاروبار بھی ساتھ لپیٹ رہا ہے نظر آ رہا ہے بینک کی سروس چھوڑ رہا ہے نظر آ رہا ہے کہ یہاں پندرہ ہزار کی تنخواہ مجھے مل رہی ہے باہر شاید پانچ ہزار کی مجھے تنخواہ کی ملازمت نہ مل سکے روک رہا ہے اس کا لازمی منطقی نتیجہ یہی ہونا چاہیے کہ جن جن خواہشات نفسانی سے اس نے اپنے آپ کو یہاں روکا ہے اس کا بدل یہی ہونا چاہیے کہ اس کی بھرپور تسکین کا سامان فراہم کر دیا جائے فی ہا ماں تشتہی ان <کن> وہ سارا سامان تو ہم نے وہاں فراہم کر ہی دیا ہے جس جس شے کی اشتہا تمہارے اندر ہے وہ سب ہم نے فراہم کر دی البتہ اس کا اگلا مرحلہ بھی ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا ہا <تدعون> اور تمہیں وہاں مل جائے گی ہر وہ شے جو طلب کرو گے یہ طلب کرنا جو ہے یہ دوسرا مرحلہ ہے ظاہر بات ہے اس میں ہر انسان کی ذہنی سطح اس کا ذوق اس کا مزاج کوئی کچھ مانگے گا کوئی کچھ مانگے گا آپ دیکھتے ہیں مینو ہوٹل میں جا کر اور پھر آپ آڈر دیتے ہیں طلب کرتے ہیں تو یہ طلب انسان کی ذوق کے مطابق ہوگی میں نے بارہا وارس کیا ہے ایک واقعہ ڈاکٹر یقین میرے کلاس فیلو پرانے دوست انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا اور مجھے یہ مقام جب بھی میں یہاں آتا ہوں وہ واقعہ یاد رہتا ہے کہ وہ جا رہے تھے کہیں انگلستان اپنے بچوں سے پوچھا ہر ایک سے کہ تمہارے لیے کیا لاؤں تمہارے لیے کیا لاؤں چھوٹی بچی نے کہا میرے لیے پینسل لے کر آئی اب وہ ہسے اس نے انگلش کان سے پینسل منگوائی کیوں منگوائی یہ پینسل اس لیے کہ اس سے زیادہ کا بھی اس کا کوئی شعور ہے ہی نہیں اسے کیا پتا اور کیا دے بتیں ہیں کیا دنیا کے اندر اور چیزیں ہیں اس کا چھوٹا سا ذہن اسے شاید والدہ جو ہے روکتی ہوں گی پینسل اس کے ہاتھ میں نہیں آنے دیتی ہوں گی دیواروں کو خراب کرے گی کہیں اور ادھر ادھر کچھ اور نقص و نگار بنائے گی تو وہی جو اس کی رکی ہوئی ایک آرزو تھی اس نے اسی کی تسکین کا جو ہے وہ سوال کر لیا یہ معاملہ ہوگا ہر شخص کے ساتھ جدا گانا متفاوت یہ فرق و تفاوت ہوگا اپنے اپنے لیول آف کانشنیس کے اعتبار سے اپنے شعور کے اعتبار سے اور اس میں آخری اور بلند مرتبہ وہ ہے کہ کوئی انسان ایسے بھی ہوں گے قرآن مجید میں ذکر ہے یوریدون بجھا صرف اللہ کی کا چہرہ چاہیں گے اور کچھ نہیں چاہیں گے سوائے اللہ کے کچھ نہیں جس کو کہ حضرت رابعہ بسیا نے ایک تمثیل سے واضح کیا تھا رحمت اللہ علیہ کہ ایک خاص جذب کی کیفیت میں نکلی ہے اپنے گھر سے ایک ہاتھ میں ایک لوٹا ہے جس میں پانی تھا اور ایک ہاتھ میں مشر ہے آگ جل رہی ہے انہوں نے پوچھا کہاں جا رہی ہے کیا ہے معاملہ کہ اس مشل سے جنت کو جلانے جا رہی ہوں اور اس پانی سے جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں تاکہ لوگ اللہ کو صرف اللہ کے لیے چاہیں جنت کے طلب میں اور دو سے بچنے کے لیے نہ چاہیں یہ میں ارز کر دوں کہ یہ کوئی کوئی سند نہیں یہ کوئی قرآن نہیں کوئی حدیث نہیں ایک خاص کیفیت ہے ایک جس کسی کیفیت ہے لیکن اس کے اندر جو چیز مضمر ہے وہ یہی ہے یوری دون ادنا کا نوم یہ لوگ کہ جو صرف ہمارے چہرے انور کی ضیا کے تعلیم میں انہیں اور کچھ نہیں چاہیے یہی وجہ ہے کہ یہ بات آئی ہے سراہد کے ساتھ روایات میں کہ آخری نعمت جو ملے گی جنت والوں کو وہ اللہ کا دیدار ہوگا یہ سب سے آخری دولت ہے سب سے آخری نعمت جو ملے گی وہ دیدار باری آنا ہے اس کے بعد اور کسی شے کی کوئی طلب کوئی خواہش باقی نہیں رہے گی اب آخری بات اگر وقت تو تقریباً ختم ہو گیا ہے لیکن نوٹ کر لیجیے یہ دونوں چیزیں جو ہیں و لکم فی ہا أَنفُسُكُمْ تشتہی انفسکو و لکم تمہارے لیے ہے اس جنت میں اس آخرت میں وہ سب کچھ جس کی اشتہا تمہارے جیوں میں ہوگی اور تمہارے لیے ہوگا وہاں وہ سب کچھ جو تم مانگو گے طلب کرو گے جس کا آرڈر دو گے لیکن یہ دونوں چیزیں مل کر بھی نزل بنیں گی نزل کہتے ہیں ابتدائی مہمان نوازی کو نزیل اور زیف کا فرق یہ ہے نزیل کہتے ہیں جو مہمان تازہ تازہ آیا نزیل سواری سے اتر کر آیا کار سے اتر کر آیا گھوڑے سے اتر کر آیا اوٹ سے اتر کر آیا نازل ہوا ہے وہ نزیل ہے جب آ کے آپ کے پاس مقیم ہو گیا اب زیف ہے یہی فرق ہے نزیل اور زیف کا زیف کی ضیافت ہوتی ہے اہتمام کے ساتھ نزیل کو فوری طور پر کچھ پیش کر دیا جاتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں ٹھنڈا یا گرم سردیاں ہیں چائے پلا فوری طور پر اور گرمیاں ہیں آج کل کا موسم میں شربت پہ لائیے سے کشمیر یہ،, یہ نزل ہے یہ دونوں چیزیں مل کر بھی نزل ہوں گی صرف اس لیے کہ جنت کی جو اصل نعمتیں ان کے بارے میں ایک حدیث سن لیجئے اسی پر آج کا درس ختم ہو جائے گا یہ حدیث اس سے پہلے بھی میں نے بیان کیے لیکن میں آج آپ کو اس کی صنعت کے ساتھ بتا رہا ہوں صحیح بخاری صحیح مسلم جامع ترمزی تینوں میں یہ روایت موجود ہے حضرت ابو حرا سے رضی اللہ تعالی عنہ. اور حدیث حدیث قدسی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حرا فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے شاد فرمایا قال اللہ عز وجل اللہ فرماتا ہے عز وجل کیا فرماتا ہے عادت تو لے ما لا سال مالا رات ولا اذن ان سرعت ولا خطرہ على قلب بشر میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تو وہ, وہ چیزیں فراہم کی ہوئی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی نہ کسی کان نے کبھی سنی نہ کسی انسان کے دل پر ان کا کبھی خیال تک وارد ہوا اور اس کے بعد فرمایا وکرو ان سے اب چاہو تو ذرا یہ آیت کے الفاظ پڑھ لو فلا تالم و نفسم ما افی الحم قرۃ <عَيُن> کسی کو نہیں معلوم کہ ان کے لیے ہم نے کن کن آنکھوں کی ٹھنڈک کے سامانوں کا فرام ہم نے کر رکھا ہے کسی کو پتہ نہیں لاتعالم نفس۔ اب یہ جو کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ یہ الفاظ جو ہے فکراؤ ان سے اگر تم چاہو تو یہ پڑھ لو یہ حضرت ابو ہریرا کے الفاظ ہیں حضور کی طرف سے جو قول جو حدیث قدسی ہے وہ ختم ہو گئی اس پر کہ عادت تو لے بادی مین الرات ولا اد سمیت وما خطرا قلب بشر میں نے اپنے سال بندوں کے لیے ایسی ایسی چیزیں فراہم کی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی انسان کے دل پر ان کا کبھی خیال تک ماری ہوا اصل ضیافت وہ ہے یہ ساری چیز ماں تشتفسکم بھی اور تمہاری اپنی جو سوچ ہے وہ بھی تو محدود ہے وہ بھی تو اپنے تصورات کے مطابق مانگو گے جو مانگو گے یہ دونوں چیزیں مل کر بھی صرف نزل ہیں نز من غفور الرحیم بارک اللہ علی ول فی فرقران العظیم و نفانی ویا کم بلایات الحکیم